کہ پاکستان میں حضرت مولانا فعید احمد صاحب اویسی جو حضور مفتی عدم ہند نبر اللہ تعالی مرکز کے حلیفہ تھے مجھے آج سوالات کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا ویسے میں یہ نہیں جانتا تھا اتنا ضرور جانتا تھا اور ملاقات ان سے میری بارہ ہوئی وہ رضبیت میں اور مسلک اعلی حضرت میں میں نے جہاں تک میری دانشت کا تعلق ہے اور میری نالش کا تعلق ہے جہاں تک میں جانتا ہوں وہ مسائل رضبیت میں اور مسلق اعلی حضرت میں مسلق اعلی حضرت صرف عقائد کا نام نہیں ہے بلکہ مسلق اعلی حضرت مسائل رضبیت کا بھی نام ہے اور سچی حنفیت کا بھی نام مسلق اعلی حضرت ہے تو مسلق اعلی حضرت اس بکل من القلم وہ مسلق آلحت پر سختی سے قائم تھے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے نادیدہ عاشق تھے اگر کہ انہوں نے اعلیٰ کا دیدار نہیں کیا اور پنجاب میں میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت کے سلسلے میں مرید نہیں دیدار نہیں کیا حضرت کا لیکن نادیدہ ان کے عاشق اور نام سنتے ہی جھوم جانے والے اور جان فضا کرنے والے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان میں عوام تو عوام بڑے بڑے علماء جو جن کی ملاقات میں نے کی وہ اس کے اندر شامل ہیں حضرت مولانا فیض احمد عبیسی انہی لوگوں میں تھے ان کا بھی ماضی قریب میں ابھی جہال میں انتقال ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے